الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله أزرق الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا یا رسول نور اللہ پھر جا رہے آ رہے محبت پھر یاد آ رہا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین زیارت ہرمین سیبین کے مبارک سلسلے میں آپ نے مکہ مکرمہ کی زیارات کی مدیرہ منورہ کے مقدس مقامات کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا میں بنا مزارِ نبی آنکھ کا نور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدینہ طیبہ کی ساری فضا پر نور ہے اور یہاں واقعی ہر ذرے پر ایسا لگتا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے لیکن اس وقت ہم بالخصوص جس مبارک مقام پر موجود ہیں اسے مسجد نور کہا جاتا ہے جو بھی میں آ گیا گیا شاہ نگاہ الحمدللہ اور محترف اسلامی بھائی اور مدنی چہری کے ناظرین اس وقت ہم مدینہ طیبہ میں ہیں جی ہاں مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور فضور کا ایک بڑا پیارا باغ ہم اس کی درکتیں حاصل کر رہے ہیں اور اس وقت جس درخت کے ہم شریف کھڑے ہیں یہ درخت اس مبارک فضور کا درخت ہے اس کو اجوا کہا جاتا ہے زائرین مدینہ جب بھی مدینہ آتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اجوا فضور اپنے گھر کے لیے تبدی کے طور پر لے جائیں اجوا فضور کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جو کوئی شخص نہار کو ساتھ ڈالیں اجوا فضور کے ڈھالے پورا دن اس پر جاتی وغیرہ سب نہیں کرتا اس پر عثمان جسے بیرا بھی کہا جاتا ہے مدینہ طیبہ کے ایک مبارک کنویں کے پاس موجود ہیں کئی بار آپ نے واقعہ سنا ہوگا سرکار نے ایک بار یہ اعلان فرمایا اس کا مصنوع ہے کہ کون ہے جو مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقت کر دے میں اس نے جنگت کی بشارت لیتا ہوں عثمان غنی ربی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے رسول اللہ اللہ تع علیہ وسلم یہ شہادت میں حاصل کروں گا سبارک مقام پر موجود ہیں رسبۂ حضرت کے قریب حضرت زاد ربیع اللہ تعالیٰ کا مقام ہے جہاں پر استاد نے ایک مسجد تعمیر کی تھی آج اس مقام پر ہم موجود ہیں اور اس مسجد کو مسجد بنی حرام یعنی قبیلہ بنو حرام عظمت والا قبیلہ اس کے کچھ مقام کے قریب ہم موجود مد مبارک مقام پر ہم حاضر ہیں مدینہ طیبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت خزوروں کا باغ ہے اور یہاں کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہاں پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ عالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک اونٹنی قصبہ جس پر برآقا علیہ طلاۃۃسلام سواری فرمایا کرتے اس مبارک اونٹنی کے پیروں کے نشانات ہیں اور اہل محبت یہاں آ کر برکتیں روکا کرتے ہیں یہ میری بائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نشان پیر کا ہے اور ایک نشان اس طرف ہے اس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ٹونٹنی قصبہ کے, کے مبارک پیروں کا نشان ہے آج کے اس سلسلے میں ہم آپ کو الحمد للہ پچھلے دنوں جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعدہ کے اراکین اور ذمہ داران پر مشتمل مدنی قافلہ حج کے مبارک سفر پر روانہ ہوا ان کے اس سفر کے کچھ مبارک مناظر آپ کو دکھائیں گے الحمد اس مدنی قافلے کی روانگی کی خوشی میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں محفل مدینہ کا اہتمام کیا گیا جسے دنیا بھر میں مدنی چینل کے لاکھوں ناظرین نے براہ راست ملاحظہ کیا اس محفل مدینہ میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعور کے نگران الحاج محمد عمران صلی اللہ الباری نے بھی شرکت کی آئیے اس مبارک محفل کے پرسوز مناظر دیکھتے ہیں مدنی چینل پر نا جانے سے لاکھوں شاخ اس محفل مدینہ میں ہو سکتا ہے شریکوں دنیا بھر میں شریکوں جن کی تمنا تو بہت تھی کہ مدینہ دیکھیں لیکن آج کل زلحجہ کا مہینہ اب دو تین دن کے بعد ہی آنے والا ہے اور پھر چند دنوں کے بعد یہ بھی اعلان ہو جائے گا کہ حج پر جانے والی فلائٹیں بھی اب بند ہو گئی جسے جانا تھا وہ چلا گیا جس نے رہنا تھا وہ رہ گئے تمنا تو کر سکتے ہیں میرے باپا میرے عکائے میرے ولی نعمت امیر سنت بڑا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اکا مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر اپنی تو رٹ حضور ہے چلنا ضرور ہے الکا تو آسو نکلی گئے قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی اے حسن قصب مدینہ نہیں رونا ہے یہی اور بعد کا میں آپ سے شکوا کرتا ہوں. یہ خوش نصیب مجھے اس کی قسمت پہ رشک آ رہا ہے آہ آہ مدیلے کا جس کو بلاوا ملا ہے مددلے مددلے مددلے بات یہ مدنی کافلا سور ہر طیبین روانگی کے لیے باب المدینہ کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا آئیے اس کافلے کی روانگی کے رکت انگیز مناظر دیکھتے ہیں babe میرا رس لینا میرا سلام رس مہدی بری نا بہبود یات ریہا سلا سنیا گیات ریہ سلا قافلہ براستہ ابو ظہبی اور بحرین حجاز مقدس پہنچنا تھا جب یہ قافلہ ابوظہبی ایئرپورٹ پر پہنچا آئیے وہاں کے مناظر دیکھتے ہیں الحمدللہ انٹرنیشنل پھر اللہ اللہ اللہ یہ مدنی کافلا بحرین کے ایئرپورٹ پر پہنچا وہاں پر احرام باندھا گیا اس کے بعد احرام کی نیت کروائی گئی اور کافلے کی تربیت کی گئی آئیے اس کی بھی چند جھلکیاں دیکھتے الحمد للہ زبجل مکہ ای پاک کی پرکی فضاؤں میں پہنچنے کے بعد عمرہ کی سعادت حاصل کی گئی اور چونکہ اب حج میں کچھ دن باقی تھے تو مدنی کافلے میں موجود ذمہ داران دعوت اسلامی نے حاجیوں کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا آئیے اس سلسلے میں ہونے والے چند اجتماعات کے مناظر دیکھتے ہیں اسلامی بھائیو آئیے ہم سب مل کر اپنا مدنی مقصد دوڑا دیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کر لی ہے عز میٹھے اسلامی بھائیو ہم سفر حج کے لیے جب اپنے گھروں سے چلے ہمارا یہ ذہن تھا کہ ہم اپنے پروردگار عز ایزا وجل کی خوب عبادت کریں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے یہ جو زندگی کے حسین ترین اور قیمتی ترین لمحات ہمیں میسر ہیں اس میں خوب خوب نیکیاں کریں گے درود السلام کی کثرت کریں گے تلاوت قرآن پاک کریں گے نیک اجتماعت میں حاضری دیں گے خوب طواف کریں گے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اللہ عزا وجل کے پاک دربار میں حاضر ہو کر مقام ابراہیم پر دوگانہ ادا کریں گے ملتظم سے لپٹ کر اپنے گناہوں کی بخش طلب کریں گے اپنے پروردگار اعضا وجل کو منانے کی کوشش کریں گے اور اسی طرح جہاں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کرنے کا ہمارا ذہن تھا اور ہے اسی طرح یہ بھی ذہن لے کر ہم حاضر ہوئے تھے کہ ہم یہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں گناہوں سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور بچنے کے لیے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہ کا احساس بھی پیدا ہو جائے تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں بندہ بہت زیادہ حد تک گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب دیکھیں ہم اس جگہ موجود ہیں کہ جہاں ہم اور کئی مسلمان تمنایں کرتے ہیں کہ کاش زندگی میں ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ ہم ان مقدس جگہوں پر کچھ لمحات گزار لیں اس مقدس مقام پر ہم موجود ہیں اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم اپنا ذہن لے کر آئے تھے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا کر رکھیں گے اور گناہ کا احساس جب تک پیدا نہیں ہوتا تو بندہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا ہم چونکہ کسی گروپ کے ساتھ آئے ہیں کسی کاروان کے ساتھ آئے ہیں کسی قافلے کے ساتھ آئے ہیں تو ایک ہی کمرے میں ہمیں رہنا ہوتا ہے کچھ اسلامی بھائی جو ہم سے جن کی شناسائی پہلے نہیں ہوتی ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہوتا ہے اب کئی معاملات ہوتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو بندے کو غصہ آ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ایسے کام کر گزرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے نامۂ اعمال میں گناہ دکھا جاتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک احساس پیدا کر لیں ایک ذہن اپنا بنا لیں اگر ہم وہ ذہن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بہت زیادہ حد تک گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ ذہن کیا ہے آئیے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی رسالے گناہوں کا علاج سے وہ مدنی پھول بھی سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد امیر عال سنت نے لکھا کہ بغداد معاہدہ میں ایک بدمعاش نے ایک عورت کو پکڑ دیا اور اس پر خنجر نکال دیا لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس شخص کو اس بدمعاش کو اس عورت کو اس بدمعاش سے بچا لیں اتنے میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے اور فوراً قریب جا کر اس بدمعاش کے کان میں کچھ کہا اور آگے نکل گئے جب وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ اس بدمعاش کے قریب جا کر اسے کچھ کہہ کر آگے نکلے تو اس بدمعاش پر ایک نرزا تاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے کنجر چھوٹ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا وہ عورت اس کے چنگل سے چونکہ آزاد ہو چکی تھی وہ بھاگ گئی کچھ دیر کے بعد جب اس بدمعش کو ہوش آیا تو لوگوں, لوگوں سے وہ پوچھنے لگا کہ یہ بزرگ جنہوں نے آ کر میرے کان میں کچھ کہا یہ کون تھے لوگوں نے بتایا کہ یہ سیدنا حافظ علیہ رحمت اللہ کافی یہ زمانے کے بڑے برگزیدہ ولی یہ جہاں سے گزرے تھے اور تمہارے قریب آ کر انہوں نے تمہیں کوئی نصیحت کی تھی جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی اب لوگ پوچھنے لگے کہ تمہیں انہوں نے نصیحت کیا کی تھی تم جو ان کی بات سن کر ان کے مدلی پھول کو سن کر اس طرح بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے دے تو تمہیں وہ نصیحت کیا کر گئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ سیدنا بشر ہافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کان میں کہا کہ تُو جو فیل کر رہا ہے تیرے اس فیل کو تیرا پروردگار عز اجزا وجل دیکھ رہا ہے بس جب انہوں نے یہ کہا تو چونکہ یہ اللہ والے ہیں اور ان کی کہے ہوئے کلمات میں ایسی تاثیر تھی کہ میں خوف سے کام اٹھا اور مجھے ایک دم یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں کتنا بے شرم اور بے غیرت ہوں کہ میرا رب احزہ وجل مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بے حیائی کے کام کر رہا ہوں بس مجھے اسی احساس نے تڑپا کر گرا دیا اور میں بے ہوش ہو گیا اتنا کہنے کے بعد وہ بدمعاش نہایت درد و حکت سے چیکنے لگا اس خوف سے اس کو بخار چڑھ گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا سن بھائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقاشفت القلوب میں ایک شکایت نقل فرمائی حج کی مناسبت سے عرض کرتا ہوں ایک شخص سفر حج پر روانہ ہوا دورانے سفر حرم میں اس نے اس شخص کو دیکھا ایک شخص کو کہ وہ قدم رکھتا ہے تو درود پاک پڑتا ہے <سلام> اور قدم اٹھاتا ہے تو درود پاک پڑھتا ہے <سلام> یعنی طواف کے دوران جو دعائیں ہیں وہ نہیں پڑھ رہا وہاں درود و سلام کا ور کر رہا ہے <سلام> اس شخص سے پوچھا کہ تو دعائیں کیوں نہیں پڑھ رہا اور درود کی اس قدر کثرت کیوں کر رہا ہے جواباً اس نے بتایا کہ میں اور میرا والد سفر حج پر تھے اور دوران سفر میرے والد کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اس کا طبیعت بجلی کے بلا ان کا انتقال ہو گیا ایک تو غریب الوطنی اور اس مقدس سفر کے دوران یہ پریشانی ہی کم نہ تھی دوسرا مجھ پر یہ پہاڑ ٹوٹا کہ میرے والد انتقال کے بعد ان کا چہرہ سیاح ہو گیا میں اس پریشانی کے عالم میں اس مسیبت کے عالم میں مجھے اونگ آگئی کیا دیکھتا ہوں ایک حسین و جمیل شخصیت جس سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں وہ تشریف لائے اور اس شخصیت نے میرے والد کے چہرے پر جو کپڑا ڈھکا ہوا تھا اس کو ہٹایا اور اپنا گورا گورا ہاتھ پھیر دیا ان کا ہاتھ پھیرنا تھا کہ ان میرے والد کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح دمکنے لگا آمد. جب وہ جانے لگے تو میں ان کا دامن تھاما عرض کیا اس غریب الوطنی میں میری دستگیری فرمائی میری مصیبت دور کی یا حضرت اپنا تعارف کو فرمائیے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن آن آن آن آن شاد فرمایا تیرا باپ گناہ تھا مگر ہم پر کثرت سے دروب پاک پڑھتا تھا اور جو بھی ہم پر کثرت سے دروب پاک پڑھتا ہے ہم اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو علیہ حبیب آل صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ پھر بیچی اور پیارے سنگ بھائی ہمیں بھی کثرت ضرور کرتے رہنا چاہیے ہمارے شرح اختاریہ میں امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا فرمایا گیا ہے اور ہم مقدس سرزمین پر ہیں مقت المکرمہ میں ہیں مدینہ طیبہ بھی حاضر ہوں گے یہاں کم از کم ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کی روزانہ کی نیت کر لیجیے ان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے فرما ہے اور میٹھے میٹھے مقت المکرمہ کی پر قید سزاؤں میں فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے کی میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت آگاہ فرمائی ہے اس مبارک دین میں اللہ تبارک و تعالات کے بارے میں جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یقیناً لارائب اور ہر قسم کے تردد سے پاک ہیں جس خدائے رحمان کو ماننے والے ہیں وہ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے عظیم بھی ہے اور حریم بھی ہے بندہ بے شمار نافرمانیاں کرتا ہے مگر رب تبارک کا وطانہ اس پر راشمت نازل فرما کر جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ اپنے کرم سے مواقع فرما دیتا ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و وطالعہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے رہن دل بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے وہ ایسا کریم ہے کہ جو نافرمانوں پر بھی جو کرم کی بارش برساتا ہے وہ ایسا حلیم ہے کہ جس جب کسی گناگار کو اپنی لفظیش و نافرمانی پر حسرت و ندامت کرتے ہوئے ملاحظہ فرماتا ہے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے وہ ایسا عظیم ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے نیتوں پر متبدھے ہے اور زمین و آسمان کی کوئی شہ اسے پوشیدہ نہیں ہے وہ ایسا عظیم ہے کہ کسی بھی گناہ کو معاف کرنا اس کے لیے دشوار یعنی مشکل نہیں ہے وہ کسی ایپ کو دیکھتا ہے تو محض اپنے فضل و نعمت سے چھپا دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غذب پر حاوی ہاں ہے اس نے مومنین کو گنا اور گمراہی سے نکالنے کے لیے ارشاد فرمایا وہ رسمتی بصیت کل شعیب ترجمہ فضول ایمان میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے پس وہ لمبشوں اور گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حرام کرتا کام کو مجبور ہو کر اختیار کیا وہ گناگار نہ ہوگا جس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لی وہ اسے نجات اتا فرمائے گا اور جس نے اس پر تبکل اور بھروسہ کیا وہ ہر معاملے میں اسے کافی ہو جائے گا اے مسلمانوں اے توبہ کرنے والوں اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والوں تمہیں عذاب سے بچنے کی خوشخبری ہو تم اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کیونکہ تمہارے رب نے اپنی ذات کا رحمت کو لازم کر لیا اور تمہارے لیے تعادت مندی لکھتی ہے اس نے اپنی معرفت کا ارادہ کرنے والے عارفین کے لیے علم کو ظاہر فرما دیا جن نے اپنے محبوب بندوں کو اپنے دیدار کی اجازت آتا فرما دی اور انہیں اپنی انصیت و محبت کے جاموں سے پھیراؤ کیا تو وہ اس کی باردہ آفدش میں حاضر ہو گئے درباروں نے اللہ تعالی کے لیے تابے داری اور آجلی کو لازم کر لیا اور اپنی گزشتہ خطاؤں پر آنسو بہائے تو اس نے ان کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا بارہ نمبر ڈبل بارہ پورا زمر اللہ نے ارشاد فرماتا ہے فلزلیمان تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے یقیناً آج کے سلسلے کو دیکھ کر یادیں حرمین طیبین سے دل مچل اٹھا ہوگا اللہ کریم ہم سب کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی بات اب حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ آئندہ کے سلسلوں میں اس مدنی قافلے کے سفر حج کے مزید مناظر دیکھیں گے کہ یہ قافلہ منا کو کیسے روانہ ہوا ارافات کا دن کیسے گزرا مزدلفات کے مبارک رات کے مناظر دیکھیں گے رمی جمرات کے مناظر دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ مدنی قافلے نے دوران سفر جو انفرادی کوشش اور لنگر رسائل اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا سلسلہ رکھا وہ مناظر بھی دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلہ زیارات حرمین کے صدقے ہمیں بھی زیارت حرمین طیبین نصیب فرمائے آمین بجا نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم